اچھی بات جو ہے وہ بڑی کڑوی لگتی آج آپ نعت خوانوں کے اور بعض لوگوں کے کرتے جب آپ دیکھیں تو آپ کو یہ گمان ہوگا شاید مہنگائے کا دور ہے تو بیگم بھی یہی پہن لیتی ہوگی شوہر بھی یہی پہن لیتے ہوں عورتوں کے اور خواتین کے کرتے مردوں نے پہننا شروع کر دیے اور آپ کو تعجب ہوگا یہ بمبئی سے بن کے آتے ہیں کرتے ایک کے کڑتے کی قیمت تیس تیس ہزار ہوتی جس کو میرے آپ جیسا پہنے تو ایسا لگے جیسے کہ چوٹے کاٹ رہے لیکن وہ برداشت کرتے ہیں جناب ٹھیک تو یہ ایسا چھچورا پن حضور علیہ السلام کی حدیث شریف کہ جو مرد عورتوں کی مشاہد کریں ان پہ لانا اور جو عورتیں مردوں کی مشاہبیت کریں ان پہ بھی لانا تو ایسے چمکیلے وغیرہ مغرق کپڑے اعلی حضرت فاضل بریبے کے رسالہ اطیب وجیز مغرق کپڑے یعنی جو زرف میں یعنی غرق مکمل اس پہ ضر اس کے احکامات سنیے یہ بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹوپی ہے امامی کی اس پر بھی زر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو بھی عادت ہے ناجائز لکھ یہاں تک کہ زر کے جوتے جو ہیں جوتوں کو ناجائز لکھا لیکن یہاں ایک بات رہے یہ کون سا زر استعمال ہوتا تھا بڑے لوگوں میں جیسے چاندی اور سونا یہ تو خواتین استعمال کر جس کو بنارسی ساڑی کہتے ہیں ہندوستان میں ایک پورا شہر ہے بنارس کہ جہاں یہ ساڑیاں جو ہیں وہ تیار ہوتی اس کا اثر پاکستان بھی خواتین پہنے اس سے کوئی یہ زر اصل میں بنتا تھا تانبے کا اب تانبا جو ہے یہ دھاد اس لیے جوتا بھی اگر اس زر کا بنا ہوا تو جوتا پہنا نہ جائے اور یہ ٹوپی بھی پہنی ناجز کو کلا کہتے نکالتا ہوا وہ ٹوپی بھی اس کی ناجائز تو کپڑے جو مغرق ہوں زر سے وہ بھی ناجائز ایک بات دوسری چیز کیا ہے کہ مسئلہ وہ تو دوسرا ہے نا پہلا تو ختم ہو ارے پہلا تو مسئلہ ختم ہوا ابھی پہلا ہی کہاں ختم ہوا ہے جی ہاں ٹھیک ہے صاحب تو اب یہ زر ہے اب کیا ہوا زر کی دو قسمیں بن گئی اب نئی تحقیق یہ پہلے زر بنتا تھا تانبے کا اور اس پہ نکل وغیرہ ہوتا تھا اب زر بننے لگا ہے پلاسٹک کا آپ کوئی بھی زریلی چیز لے کر کے دیکھیں تو وہ پلاسٹک کا ہوتا ٹھیک ہے اس کا دھانت کا حکم تو نہیں زر پلاسٹک کا بن گیا لیکن دیکھنے میں جب چھچورا لگے اور لباس ایسا لگے جیسے خواتین کا لباس ہے تو ایسا لباس پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ایک بات تو یہ سمجھ میں نے مہذب اور سہیلی باس پہنا جائے اتفاق ہے یہاں کہ ہمارے بڑجی صاحب یہاں موجود ہیں تھوڑی زیارت کرا دو جناب ذرا کھڑے ہو کر بڑی مہربانی یہ ایک بفا میں یہ ان کی جناب تاریخ روٹ پہ دکان جب میں نے مسئلہ بیان کیا تو بڑجی کو آڈر دیا میں نے یہ ہمارے موری کسی نات خاں کو جو زیلا کپڑا پہنے اس کو دکان میں گھسنے مت تو بڑ جی نے سارے ناتخانوں خانوں کی انٹری بینڈ کر دی <سؤال> <سؤال> کہ شاہ صاحب نے منع کر دیا <سؤال> کوئی چھچوڑا کرتا ہے وہ یہاں نہیں محبت. اتفاق ہے کہ یہ آج آ گئے سب کی انٹری بند کر دی ناتخانوں خانوں کے بھی یہ کرتا کہیں اور سے منگائیے شاہ صاحب نے مجھے آرڈر دے دیا میں ایسا کوئی کڑتا جو نہیں سلاؤں گا دن کو بچنا چاہیے پھر دوسری چیز یہ کہ ناتخانی ایک دینی معاملہ مثلا اعلی حضرت فاضل بریل ویر اللہ عنہ کے ملفوظات میں کسی نے پوچھا حضرت عشق رسول اجاگر کرنے کے لیے کیا, کیا جائے ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت کی جائے حدیث تلاوت کی جائے صحابہ کرام کے قصے پڑھے جائیں حضور علیہ السلام کے جمال کا مطالعہ کیا جائے احادیث کا مطالعہ کیا جائے یہ ساری چیز مسلم ایک جواب یہ دیا کہ اچھے نعت خانوں سے ناتوں کو سنا جائے اس سے بھی عشق مستعفی دل میں اجاگر ہوتا تو نعت خان کا مقام تو بہت غلط حضور علیہ السلام گر ہوتے حضرت حسان ابن سابق خود حضور علیہ السلام نیچے بیٹھتے ان کے لیے ممبر بچھا اور وہ ممبر پر کھڑے ہو کر نعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب وہ نعت پڑھنے کھڑے ہوتے حضور ان پر اتنا کرم فرماتے کبھی فرماتے حسان سناو ہماری نعت اللہ تعالی تمہارے منہ کو نیچا نہ کرے کیونکہ کفار مشرقی کی جو ہجو حضور کی کیا کہنا چاہیے بے ادبی میں, میں جو کلام کہتے تھے حسان ابن ثابت ان کا جواب دیا کر اور کبھی کبھی حضور یہ فرماتے حسان سناؤ اپنا کلام اللہ تبارک قبل تمہاری روح ال کے ذریعے سے تمہاری تائید فرما تو نعت خوانی تو ایک بڑی عبادت ہے اور علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا یہ جو فرمانا وہ اللہ کا ذکر اے حبیب علیہ السلام ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہے اللہ کا ذکر مگر جس نے حضور کا ذکر کیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو نعتوانی اتنا ایک اچھی بات ہے اس کو اجاگر کرنے اب آئیے دوسری بات جو نغماتی ہی ناطے اس کے متعلق آپ کا ہمارے یہاں بے شمار مفتی ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ہم جیسے عقیدہ رکھنے والوں کے لیے قول فیصل حضرت اللہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتم علیہ کا فتویٰ حضرت اللہ مولانا محدی سے کبیر رحمت اللہ جو صدر الشریع بدو تری حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ان کا جب یہ مسئلہ اٹھا تو بریلی شریف بھیجا گیا تو میرے پاس جو اس کی نقل ہے اس میں چودہ مفتیوں کے دستخط ہیں کہ ناتخانی میں یہ جو راگ ہے تبلا سارنگی کی آواز ہے اس سے ناتخانی کرنا اس کو منالکا اب ایک آپ ایک نعت خواہ ہیں وہ کوئی امام غزالی تو نہیں امام راضی تو نہیں جب ہمارے اکابر کا فیصلہ آ جائے تو ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ ان کی اتاد کریں ہے نا؟ مثال کا اتی اللہ اتی ال یہ نس قرآن وہ من کو کیا مطلب ہے اول الامر سے بعد لوگوں نے حکمراں مراد لے لیا ان کی اطاعت کرو یہ تو احمقانہ تفسیر ہے نا کہ زرداری کی اطاعت کرو یوسف رضا گیلانی کی اطاعت کرو یہ تو نہیں ہے نا. تو اب کیا ہے اول الامر سے مراد کیا ہے یہ بھی فیصل الحاظ سے سنی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات جب یہ پوچھا کہ صاحب اول الامر منکم سے کیا مراد فرما اول الامر سے مراد اس زمانے کے حقائین حقائنی علماء جو علمائے حقانی وہ مراد تو ان کی اطاعت ہم پر ضروری جو فیصلہ اب یہ چھوٹے چھوٹے ناتوان ایک بڑے مفتی کا فتوا آ جائے چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی زمان بند کر لیتے اور اس سے توبہ کرتے مگر آپ دیکھیے ان کے نغمے ان کی ناتیں جو ہیں وہ بالکل اس طریقے سے پڑھی جا رہی ہیں اچھا لوگ بھی مگن اب حال یہ ہو گیا ایک بھائی کی شادی ہے ایک بھائی کہتا گانے بجائے جائیں گے ایک بھائی کہتا نہیں ناتوانی کی جائے تیسرا کہتا میں ایسا کرو یہ بجانے گانے والے کو بلا لو تو دونوں کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے اس میں گانے کا مزہ بھی ہوگا نا کا مزہ بھی ہوگا جب یہ تماشا بننے لگ جائے ناتخانوں کی ذمہ داری ہے اکابر علماء کے فتحوں کو مانیں جب حق واضح ہو جائے اپنی گردن جھکائیں اور اپنے کیے سے توبہ کریں یہ عزیزان میرا وہ ہے اور یہ میں اپنی کہ بلکہ فتح بھی ان کے موجود ہے چھپے ہوئے موجود کبھی آپ کو ضرورت ہو مجھ سے ملی میں آپ کو ان تمام دستخت شدہ فتویٰ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا پھر یہ نہیں سنی سنائی بات حضرت علامہ مولانا تاجو شریا جب کراچی آیا ایک ہم نے بہت بڑی کانفرنس رکھی جس کا نام تھا فکر رضا کانفرنس میمن مسجد میں چند سالوں میں بہت پرانی بات نہیں اس کے ریکارڈنگ بھی موجود بعض ہم نے مفتی صاحب کسی صاحب نے پوچھا ہم نے تو نہیں کہ صاحب ہم آپ کو سناتے ہیں جو نعتیں پڑھی جا حضرت مفتی صاحب نے نعت سنی جو وہ تبلا سارنگی والی سننے کے بعد فتوا دیا کہ ایسی نعتوانی جائز نہیں یعنی خالی سنی سنائی بات سنا ہم پورا سننے کے بعد فتوا دیا ایسی ناتوانی جائز اب سنی اس کے اے اچھا سوال کیا تاکہ سب تک پہنچ جائے دیکھیے میوزک اور سانس کی آواز چاہے ناک سے نکلے منہ سے نکلے تھال اور جناب پتیلی سے نکلے بانس سے نکلے کسی سے نکلے کسی بھی طریقے سے جائز میں میں جب امریکہ جاتا ہوں تو یوسٹن کا ایک ریڈیو اسٹیشن ہے اس کو پاکستانی چلاتے پورے یوسٹن کو کور کرتا اس میں میں دو ڈھائی گھنٹے بیٹھتا ہوں اسی طرح مذاکرے سلسلے تو ابھی خبریں چل رہی تھیں میں جلدی پہنچ گیا چونکہ وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں, ہفتے بھر کے بھی شاہ صاحب فلاں وقت سے فلاں وقت یہاں بیٹھیں گے آپ لوگ اپنے مسائل دریافت کل ایڈورٹائز اتنا ہوتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں میں پہلے پہنچ جاتا ہوں بڑے لمبے راستے میں جب پہلے پہنچا تو کوئی اور ان کا خبریں وغیرہ چل رہی تھیں ایک صاحب کوئی مل گئے مجھے پاکستان کے آرٹسٹ جس کا نام ہے آج کل ٹھیک تو اب وہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ سب مجھے جانیں انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں تو آپ کو نہیں جانتا کہنے لگ بھائی میں تو اس کا ریڈیو کا اور ٹیلی ویژن کا تو بہت مشہور آرٹسٹ یہاں کہیں سوسائٹی میں رہتا ہوں پی سی ایچ یا سندھی مسلم میں حیرت ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے میں نے کہا بھائی مجھے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کو پہچانا نہیں انہوں نے بتا میں ڈراموں میں کام کا یہ کرتا ہوں کہنے میرے پاس ایک فن یہ ہے کہ آپ جو میوزک آپ کہیں میں آپ کو وہ بجا کے سنا دوں گا اس نے جناب اپنی ٹرائی دی اور مظاہرہ کی اناخ کو پکڑ کر مختلف جناب اس نے بانسری کے آواز میں نکالی ڈول تبلے کی سارے میوزی کے آوازیں نکالنے لگا اب ظاہر وہ منہ سے نکالا مگر تب بھی وہ نہ جائے اب سنیے حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالنہ کہیں جا رہے کسی میوزک کی آواز آ رہی کسی ساس کی ان کے ساتھ غالبنت حضرت نافی یہ بھی صاحبی تو انہوں نے کیا کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں میں رکھ لی ایسے اور جاتے رہے حضرت نافع سے پوچھا کہ کیا آواز آ رہی ان کا جی آواز آ رہی آ رہی جب دور نکل گئے تو انہوں نے کہا اشارے سے نہیں آ رہی تب اس کے بعد اپنی انگلیاں کانوں میں سے نکالی اور کا نافع ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا حضور تشریف لے جا رہے غالباً کوئی آدمی بانسری بجا رہا تو حضور علیہ السلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھیں میں انہی کی نقل کر رہا کانوں میں انگلی رکھ کر پوچھا یا ابد اللہ آواز آ رہی آواز آ رہی ہے دور نکل گئے کہاں نہیں آ رہی تب حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیاں کانوں میں سے نکالی اس قدر نفرت حضور نے موسیقی اور یہ ساز اور سامان جو ہے اس کے لیے ہو اب یہاں دو باتیں بعض احمق جو اصول حدیث نفقہ پڑھانا کو نہ کوت پڑتے ہیں حضرت نافے کیوں سن رہے حضرت عبداللہ نے تو آنکھ کانوں میں انگلی ڈال دی حضرت نافع کیوں سن رہے تھے ان سے فرمایا آواز آ رہی نہیں وہ بالکل بچے تھے چھوٹے تھے ظاہر ہے کہ ان پر تو شریعت لاگو نہیں تو اس لیے ان سے پوچھتے رہے اسی طرح جب حضور جا رہے تو حضرت عبداللہ ابن ابا بہت چھوٹے جب ان کو کام کیا جب اس میں اسی آواز آ رہی تھی تو ان سے پوچھتے رہے کہ آواز آج اس قدر نفرت حضور علیہ السلام نے کی اور ایک حدیث شریف میں کہ میں میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں بہت چیزوں کے تکمیل کے لئے وہاں یہ بھی فرمایا کہ میں دنیا میں مزامیر کو توڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں تاکہ ساز و سامان جو موسیقی ہے ان کو ختم کیا جائے اس پر شیخ محقی شاہ عبد الق کا بھی رسالہ آل حضرت فاض بریلوی کا بھی رسالہ احام شریعت میں قوالی سے متعلق ایک مسئلہ ہے سارے دلائل آدھا فاضل برنگ وہاں لکھے اور اس کے بعد ایک اور خرابی سنیے اب ایک آدمی ناک پڑ رہا جو اس کے برابر بیٹھے ہوئے سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ اللہ یہ اس میں آزم ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا نام ٹھیک نا? اور بھی سفاتی نام وہ کوئی چھوٹے نہیں وہ سفاتی نام اس کا صحیح تلفظ کیا ہے اللہ ساکم کیا جائے ایک پر آپ انٹرنیٹ فرمائیں حضرت ڈاٹ نیٹ تو پینتالیس منٹ کی تقریر ہماری اسی پر ہے اللہ اکبر یعنی جب تکبیر کہیں تکبیر تحریمہ تو اس سے متعلق ہے کہ اس کا تلفظ کیا ہو جیسے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں آ اللہ اکبر ما ذلّہ نماز فاسد ہو جائے یہ تلفظ بھی غلط اللہ اکبر ما اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے یہ تلفظ کیا جائے اللہ اکبر رے کو بڑھا دیا جائے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی پوری بحث ہم نے اب سنیے آپ یہ لفظ کیا ہے اللہ یہ ہے نا اور اب جو ناطوانوں کے برابر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کھیس لیں سنیں علم کے لیے یہ نات پڑھتا ہے اللہ، اللہ،, اللہ اللہ اللہ یہ تو اللہ کا نام بھی صحیح نہیں لیتے یہ تو کفر بکر ہے اللہ کا نام جو ہے صحیح تلفظ سے نہ لیں اور صرف تبلی کی آواز لیے. اللہ اللہ اللہ کرتا رہے تو اللہ کا نام بھی صحیح نہیں لے رہا تو ان سب لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے اور آئندہ زندگی میں اچھی ناطوانی کر کے ثباب کمائیں ورنہ ثباب کے بجائے یہ عذاب کما رہے اور یہ میں چاہوں صرف پیسوں کے خاطر پیسے ملتے ان کو اس قسم کا کلام کرنے میں آپ دیکھ لیں جو کچھ ان کے معاملات مسائل اللہ تمار و تعالی محفوظ رکھے دوسری جو بات آپ نے کہی ساری رات نات خوانی دین اصل میں کسی کو اذیت دینے کا نام نہیں یہ جو آپ نے دیکھا ضیاء الحق کے زمانے میں ایک لاؤڈ اسپیکر آرڈیننس جاری ہوا جو اب تک بھی اس لاؤڈی اسپیکر آرڈیننس کی وجہ یہی تھی یہ تو عقل کا تقاضا ہے جہاں جہاں آدمی بیٹھے وہاں تک آواز جائے ٹھیک ہے اس کی تعریف اگر آپ دیں کسی بھی قانون کی مثبت تعریف کی جائے تو لاؤڈی اسپیکر اس لیے ہے کہ جہاں جہاں تک لوگ بیٹھے وہاں تک آواز جائے آپ ہمارے یہاں کھارا در میں آ جائیے تراوی کے موقع پہ پیچھے یقین جانی پانچ آدمی نمازی تراوی میں اور لاؤڈ اسپیکر ایسے لگے جیسے پانچ لاکھ آدمی صرف چھ آٹھ دس آدمی تراوی پڑ رہے اور یہ ماشاءاللہ کھانے کی برکت کہیے جس وقت شہری کا وقت ہوتا ہے تو پانچ ہزار آدمی ہوتا شبینے میں دس آدمی ہوں گے شہری کا وقت ہو جا پانچ ہزار آدمی شہری کھاتے ہیں جب آپ پوری رات ناخوانی کریں کوئی بیمار ہو بچوں کے امتحان ہوتے ہیں کوئی اپنے اپنے تربیت اور معاملات میں ہو اس لیے آواز اگر رات بھر بھی آپ کریں تو آواز اتنی ہو کہ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے وہ سنیں اور کسی کو آپ کی وجہ سے ازیت نہ ہو اس سے کیا ہوتا ناتخوانی بھی بدنام ہوتی ہمارا مسلک بھی بدنام ہوتا ہمارا مذہب بھی بدنام ہوتا ایسے کاموں سے پرہیز کیا جائے اب آئیے نات کا مسئلہ خواتین خواتین اگر میلا شریف پڑھیں یا نات پڑھیں تو وہ ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں ان کی آواز باہر نہ جائے صرف ان کی آواز جو ہے وہ خواتین سنیں اس لیے کہ ہمارے علماء نے عورت کی آواز کو بھی عورت کہا اس لیے بچنا چاہیے یہ مشورہ میں دوں گا بہت لمبا ہو گیا سوال تو آپ کا بڑا مختصر تھا مگر ان حضرات تک ان حقائق کا پہنچنا بہت ضروری